یا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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفجر وليالين عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام ألم السؤال فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا للجهاد يا رسول الله قالوا للجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلاں میئر جے امنزہ علی کا بیش عین رو اللم بخاری معزز دینی بھائیوں بزرگوں اور دوستو یہ اللہ رب العمین کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے کچھ ایسی راتیں کچھ ایسے دن ایسے موسم بنا رکھے ہیں جن میں نیک مال کرنے کا انسان کو بہت زیادہ عدل و ثباب ملتا ہے انہیں افضل دنوں میں سے یہ دن جو آنے والے ہیں دلحجہ کے شروع کے دس ایام اور دس دن ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے بڑی اہمیت والے دن ہیں یہ آج ذالحدہ کی انتیس تاریخ ہے کل تیس تاریخ ہوگی اور اس کے بعد اتوار سے اگر تیس کا مہینہ ہوگا تو اتوار سے دلہجہ کے دنوں کی شروعات ہو جائے گی اور اگر انتیس کا مہینہ ہوگا تو کل جو آنے والا دن ہے وہ دلحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی کیونکہ عربی کیلنڈر کا دار و مدار چاند پر ہے چاند کے لحاظ سے مہینہ بدلتا رہتا ہے تو یہ جو آنے والے دن ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین نے پرانے کریم میں ان راتوں کی ان دنوں کی قسم کھائی ہے فجر تیسرے پارے کی صورت ہے الفجر اللہ ہے والفجر قسم ہے فجر کی ولیال عصر اور قسم ہے دس راتوں کی دس دنوں کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ترجمان قرآن حبر امت ہیں اس طریقے سے جمہور مفسرین اور علماء کا قول یہ ہے کہ یہاں پر دس راتوں سے مراد لہجا کے شروع کے دس ایام ہیں دس دن ہیں کبھی رات بول کر کے دن مراد لیا جاتا ہے کبھی دن بول کر کے راتیں مراد ہوتی ہیں تو رات اور دن سب مراد ہیں یہاں پر تو اس طریقے سے یہ جو ایام اور دن آ رہے ہیں بڑی فضیلت کے حامل ہیں اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے لیکن ہمارے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے ہم کسی مخلوق کی وہ چیز جو مخلوق ہے جس اللہ نے پیدا کیا ہم اس کی قسم نہیں کھا سکتے اس کی قسم کھانا شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے منکانہ ہے عالفن فل بلّہ جو قسم کھانا چاہے اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نبی کی رسول کی پیر کی فقیر کی بیوی کی اولاد کی بچوں کی کسی کی بھی قسم کھانا شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے قسم کھائیں اللہ رب العالمین کی جو سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے اور سب کا محبود حقیقی ہے زمان جاہلیت میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسمیں کھائی جاتی تھیں لوگ اپنے باپ دادا کی ماں باپ کی قسمیں کھاتے تھے تو مالبین نے فرمایا تعالیٰ حالف الب ابائے کم غلام امہاد اپنے باپ داداؤں کی ماؤں کی قسم نہ کھاؤ بتوں کی قسم نہ کھاؤ منقانہ حالف الفل جو قسم کھائے اللہ چور نہ خاموش رہے اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا جائز نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین جس میں جس کی بھی قسم کھانا چاہے وہ کھا سکتا ہے اللہ نے فضر کی قسم کھائی اللہ نے صورت کی قسم کھائی اللہ نے چاند کی قسم کھائی کس لیے ان کی عظمت کے لیے ان کی اہمیت کے لیے ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین ان چیزوں کی قسم کھائی تو اللہ کہتا ہے وہ قسم ہے دس راتوں کی ہے دس دنوں کی دس راتوں سمرات دلہ جا کے شروع کے دس دن تو اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ فرماد و سیاحت کے اندر وَيَذْكُرُ اسم اللہ سیام معلومات اللہ مہاراجا بہ مت اللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ان معلوم دنوں میں اللہ نے تمہیں رزق دیا جانوروں کو عطا کیا جن جانوروں کو انسان قربانی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ان معلوم دنوں میں وہ معلوم دن کون ہیں مفسرین کہنا کہ وہ زلجہ کے شروع کے دس ایام ہیں ان معلوم دنوں میں اللہ رب کا ذکر کرنا خیر یہ خیر اور بڑی نیکی ہے یہ جو ایام آ رہے ہیں بڑی فضلت والے دن اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کوئی دن ایسے نہیں ہیں ان دس دنوں کے علاوہ جن میں نیکی کرنا اللہ البامین کو زیادہ محبوب ہو یعنی ان دنوں میں نیکی کرنا خیر کا کام کرنا بھلائی کا کام کرنا جو بھی عبادت اور خیر ہے نیکار ہے اللہ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے ان کے شروع کے دس دنوں میں لوگوں نے کہا اللہ کی جہاد کرنے سے بھی کہا ہاں اللہ رجم ہر سے مگر ایسا مجاہد ایسا انسان جو اپنی جان اور مال لے کر کے نکل گیا اور واپس نہیں آیا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو اس کی بات الگ ہے لیکن اگر کوئی گیا اللہ کرام ایجاد کرنے کے لیے واپس آ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے ان دنوں میں نیک امال کرنا اللہ رب الانی کے لیے اتنی بڑی فضیلت کے یا میرے بھائیوں لیکن یہ دن گزر جاتے ہمیں اہمیت کا احساس نہیں ہوتا انسان نیک کام نہیں کرتا لہذا ہمیں ہمیں ان دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے ہم سب گنہ گار ہیں سب سے خطائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اللہ تورم ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ لوگ جنہوں نے اپنے نبض پر ظلم کیا ہے اللہ کی سے رحمت سے مایوس نہ لا آتی ہوں اللہ ان اللہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا شرک کو معاف کر دے گا بڑے بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف کر دیتا اللہ تعالیٰ کا رحم اور اس کا کرم ہے اس کا احسان ہے کہ توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا یابت ایمان والو طوبت نصوح کرو خالص توبہ کرو توبت نصوح وہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے عزم کرے کہ گناہ نہیں کرے گا اسے ندامت ہو افسوس ہو اس گناہ پر جو سرزد ہو گیا ہے توبہ کرے اللہ ہر بلابری کے دربار میں اللہ توبہ کو قبول کرنے والا سب کے سب توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ کامیابی توبہ کے اندر انسان توبہ کرتا گناہوں کو چھوڑتا ہے اللہ کے دربار میں آتا ہے آجی کا اور انکساری کا اظہار کرتا ہے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا معاف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو میرے بھائی جو دن آ رہے ہیں بڑی دن اور پورے سال میں سب سے بہتر جو افضل دن ہے یہ دل دل دل ہے کہ شروع کے دس دن ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایام دنیا ہا ایام العشر بزار اور روایت امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا وہ فرماتے ہیں ہمار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی دنیا کے اندر دنیا میں سب سے زیادہ افضل والے دن کون سے ہیں دلجا کے شروع کے دس گیارہ سب سے زیادہ امام بین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں دلجا کے شروع کے دس دن ہیں اور راتوں میں سب سے افضل راتیں ماہ رمضان کی آخری دس راتیں جن میں شب قدر آتی ہے جن میں اللہ رب الامی نے قرآن کریم کو سابقہ سامان تمام آسمانی کتابوں کو نادر فرمایا وہ کون سی رمضان کی آخری دسرات رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابوں کو نادر فرمایا لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العامی نے شبِ قدر کے اندر نادر فرمایا ماہ رمضان میں ساری آسمانی کتابیں نادر کی گئی تو جو رمضان کے آخری دسراتیں ہیں ان دسراتوں کی بڑی فضیلت راتوں میں سب سے عظیم اور افضل راتیں ماہ رمضان کی آخری دس راتیں اور دنوں میں سب سے افضل دن دلجا کے شروع کے دسیام جن کا ابھی جو ابھی آنے والے ہیں اور ان دنوں کے اندر کچھ کام ایسے ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے لیے کرنا مصنوع ہے انہیں میں سے کیا قربانی کرنا دلہجہ کی دستاری کو پوری دنیا کے مسلمان قربانی کرتے قربانی سنتے موقع ہے بعض اللہ کے نزدیک واجب ہے جو انسان طاقت رکھتا ہے اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے بعض علماء کے نزدیک تو یہ قربانی کب کرتا ہے انسان دلیجا کے شروع کے دلیجا کی پہلی دلیجا کی دس تاریخ کو قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی انہی مہینوں کے اندر میں شروع ہے قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار انسان قربانی جانور ذمہ کرتا لیکن یہ عزم کرتا ہے کہ اللہ کے رام اپنی میں قربان کرنے کا اگر موقع آئے گا تو اپنی جان کو بھی اللہ کے میں قربان کر دیں گے اور اسے درد نہیں کریں گی یہ اصل قربانی کا یہ اصل حکم ہے اور اس کا یہ اصل مقصد ہے کہ انسان جانور ذبح کرے لیکن اس عزم کے ساتھ کہ اگر اللہ کے دین کی سرمندی کے لیے اللہ کے کلمے کے لیے اس کے دین کے لیے اگر ہمیں اپنا سر بھی قلم کروانا پڑے سر بھی کٹوانا پڑے تو اللہ کے دین کے لیے ہم سر بھی کٹوا دیں گے جس طریقے سے ہم نے جانور ذبح کیا اپنے آپ کو بھی اللہ کی راہ میں ہم قربان کر دیں گے یہ اصل مقصد ہے قربان کی قربانی کی جو انسان جو قربانی کرتا ہے یہ اس کا اصل مقصد تو قربانی دلجا کی دستاری کو کی جاتی ہے حج کرتا ہے حج کرتا ہے انسان حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور حج بندے پر حج فرد جس کو اللہ نے استطاعت سے نوازا استطاعت یعنی مال کی استطاعت جسمانی استطاعت اور راستے کا پر امن ہونا حاکم وقت کی طرف سے کسی طرح کی رکاوٹ کا نہ ہونا تمام شرطیں جس کے ساتھ ہوتی ہیں آپل اور بالغ ہے وہ ایسے بندے کے اوپر حج فرد ہو جاتا وہ انہی دنوں کے اندر انسان حج کرتا اس طریقے سے آپ دیکھیں ان دنوں کے اندر قربانی ہو گئی اور اس طریقے سے حج ہو گیا اور اسی طریقے سے میرے بھائی دنوں کے اندر ذکر اسکار کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ رحمت فی ایامی معلومات معلوم دنوں کے اندر وہ کیا کرتے ہیں اللہ حبرامین کا ذکر کرتے ہیں اللہ رب غلام کا ذکر کرتے ہیں اللہ کا ذکر عام ہے قرآن کی تلاوت کرنا ذکر وزگار کرنا دعائیں کرنا ہمیشہ ہمارے لیے مصنوع اور مستعب ہیں لیکن ان دنوں کے اندر بطور خاص یہ چیزیں ہمارے لیے کرنا اور زیادہ مصروع ہو جاتی ہیں تاکہ کیونکہ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت آدیش کے اندر آئی ہوئی تحریر کرنا تکبیر کرنا اسی لیے ذلحجہ کے شروع کے دس دنوں میں تکبیر انسان بلانگ کرتا ہے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے ابو اللہ رضی اللہ عتان ہو عبداللہ بن عمار رضی اللہ عتان ہو بازاروں میں جایا کرتے تھے اللہ اللہ کی تقبیر بر... کیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الََ الَََََََََََََ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ وحم کہا کرتے تھے اس طریقے سے لچا کی دستاری کو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے عید کی نماز بقرعید کی نماز ادا کی جاتی ہے جو کہ ہر بندے پر اللہ نے اسے فرض کر دیا ہے ہر بندے کے اوپر واجب ہے عید کی نماز پڑھنا چاہیے عید الفطر ہو یا عید العید ال... ہو اللہ نے اسے واجب کر دیا مسلمانوں کا شعار ہے یہ کہ مسلمانوں کی پہچان ہے یہ اور جو شیار و پہچان ہوتا ہے اس کا کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے ہمارے سب کو حکم دیا سارے لوگوں کو حکم دیا عورتوں کو حکم دیا مردوں کو حکم دیا کہا جاؤ عید گاہ کے اندر اللہ کے ذکر کے لیے نماز پڑھنے کے لیے وہ عورتیں جو ناپاک ہیں ان کو بھی آپ نے حکم دیا وہ جائیں گی دعا میں شریک رہیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گی وہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز عورتوں پر واجب نہیں قرار دیا فرض نمازوں کے لیے عورتوں کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں دیا لیکن عید کی نماز کے لیے آپ نے عورتوں کو بھی گھر سے نکلنے کا حکم دیا حتیٰ کی جو عورت حیض کی حالت میں ہے ناپاک ہے وہ عورت جس کے پاس دوپٹے نہیں ہیں حجاب اور نقاب نہیں ہے برقعہ اس کے پاس نہیں ہے اپنے شہری سے برقع لے لے گی نقاب لے لے گی لیکن وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائے گی اگر وہ پاک ہے تو اور اگر ناپاک ہے تو نماز نہیں پڑھے گی دعا کیندر وہ شریک رہے گی اردو کی دستاری کو عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تو یہ جو ایام ہیں یہ سارے ایام میرے بھائیوں بڑی فضیلت کے ایام ہیں نیکیوں کے اعمان ہیں اور جو سارے نیکیاں ہر وقت آپ کے لیے مصرون ہیں ان دنوں میں کرنا آپ کے لیے اور زیادہ مشرون ہے صدقات و خیرات کرنا رحمی کرنا دوستوں کی وجہوں کی زیارت کرنا غریبوں کی مدد کرنا خدمت خلق اور اس طریقے سے جو بھی خیر کا کام ہے نیکی کام ہے ان دنوں میں کرنے سے انسان کے اجر اور سواد زیادہ ہے ایام جوار ہیں میرے بھائیوں بڑی فضلت والی چیز انہی دنوں میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ بندہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے جس کی طرف سے قربانی ہوتی جو گھر کا مالک ہوتا ذمہ دار ہوتا ہے اُذحجا کا چاند نظر آنے کے بعد لے کر کے جب تک یہ قربانی نہ ہو جائے وہ اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے بال نہ کاٹے وہ موش وغیرہ ہے اسی طریقے سے بغل کے بال ہیں ان بالوں کو نہ ہو یہ اس شخص کے لیے جو گھر کا مالک اور ذمہ جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے جو گھر کا مالک ہوتا ہے جو پیسہ دیتا ہے جو گھر کا ذمہ دار ہے گھر کے دیگر افراد کے لیے حکم نہیں ہے جیسے قربانی ہوتی ہے گھر کے مالک کی طرف سے گھر کے اندر دس لوگ ہیں پندرہ لوگ ہیں بچے ہیں بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں بیوی ہیں اور دیگر لوگ ہیں ان سب کے لیے حکم نہیں ہے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو گھر کا مالک ہے ذمہ دار ہے اس شخص کے لیے حکم ہوتا ہے کہ جب تک قربانی نہ کر لے اس وقت اپنے بال نہ کاٹے کچھ لوگ یہاں پر کیا کرتے داڑھی چھوڑ دیتے معاف کیجیے گا میرے بھائی کو کہیں جب داڑھی وغیرہ نہیں کاٹیں گے داڑھی نہیں موڑیں گے کب موڑیں گے کی دس تاریخ کو موڑنا شروع کر دیتے داڑھی موڑنا میرے بھائی ہمیشہ آرام ہے وہ کبھی آپ کے لیے جائے نہیں داڑھی موڑنا داڑھی مڑنے کے سے کیا تعلق ہے جو غلط کام ہے ہمیشہ آرام ہوتا ہے غلط کام اور گنا گنا کسی بھی وقت میں انسان کے لیے حلال نہیں ہوتا وہ ہمیشہ کے لیے آرام ہوتا ہے یہ یعنی یہ مطلب نہیں ہے بغل کے بال نیچے ان گاڑی گا. گا. کا اس کے کوئی تعلق داہی رکھنا تو ہے مسلمان کے لیے داڑھی بھی ایک شعار ہے پہچان ہے ہمارے بھی نے باقاعدہ حکم دیا ہے داڑھی کا یہودیوں کی مخالفت کرو مشرقین کی مخالفت کرو مجوس کی مخالفت کرو داڑھی کو بڑھاؤ داڑھی کو ہاتھ نہ لگاؤ موچ کو موچ کو کترواؤ موچے پس رکھو لیکن داڑھی بڑھاؤ ہماری کا حکم نہیں ہے حکم وجوہ کے لیے ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دس دن تک آپ داڑھی نہیں موڑیں گے بعد میں داڑھی موڑنا آپ کے لیے الحال ہو جائے گا داڑھی موڑنا کٹوانا موڑنا تو بڑا گنا ہے کاٹنے سے زیادہ بڑا گنا موڑنا یہ حلق انسان کر داڑھی کو موڑ دی شریعت کے اندر چیز حرام کر دی گئی تو میرے بھائی یہ جو دن آ رہے ہیں, ان دنوں کی فضیلت کو ہمیں سجنے کی ضرورت ہے ان دنوں کی اور ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اس طریقے سے اللہ تعالی ہمارے نیکیوں کیوں قبول فرما لے اس لیے انسان کو کرنے کی ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان دنوں کے اندر کثرت سے نیک کمال کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کی تقبیر و تحلیل کی نئے کام کرنے کی وہ تمام چیزیں جو ان دنوں کے اندر ہمارے لیے ہیں جن کے کرنے پر انسان کے جو ثواب زیادہ ہے ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توحیق خراب فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اللہ رب الرامین جو حج پر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی, اللہ ان کی حفاظ فرمائے اللہ ان کی حج کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے اور اس بیماری سے اس شعبہ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے اس کو ختم کر دے اور اس طریقے سے اللّہ ربرامین ہم صرف ہماری اور مسلمانوں کی تمام لوگوں کی اللہ رب الامن حفاظت فرمائے اللهم صل على نبيك بارك الله لي في القرآن ديننا فانفعهني ويياكم بالايات الذكر الحكيم انه تعالى جباد كريم ملكم برروف الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب الله